پانچویں بات اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور اختلافی مسائل کی بنیاد پر دھڑے بندی یہ ایک بدعت ہے جس سے صلاف صالحین نے منع کیا ہے ان اختلافی فروغی مسائل کی بنیاد پر الولا والبرا یعنی دوستی اور دشمنی قائم کرنا ایک بداعت ہے اس لیے کہ اللہ کے خاطر دوستی اور اللہ کے خاطر دشمنی کا یہ جو الولا و کا عقیدہ ہے یہ حقائق کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کہ داو ناروں اور مختلف قسم کے ناموں کی بنیاد پر اور اسی طرح نہ ہی فروغی مسائل کی بنیاد پر آپ کسی کو اپنا دوست یا دشمن قرار دے سکتے ہیں الولا ولبرا یعنی اللہ کے خاطر دوستی اور اللہ کے خاطر دشمنی یہ تو اصولی قواعد کی بنیاد پر ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حنفی ہیں تو شافعی مذہب والوں کو آپ سلام نہیں کریں گے یا آپ اگر شافعی ہیں تو حنفی مذہب والوں سے آپ خط تعلق کر لیں گے یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے نیز یہ بھی ضروری ہے کہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر پڑھی جائے اور ان کا امام اہل سنت اور سلف صالحین کی پیروی کرنے والا ہو لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گناہ اور منافق صفت لوگوں کو اپنی مسجدوں سے روکا جائے اور اہل سنت کی طرح نماز پڑھنے سے انہیں منع کیا جائے سنت کے وسیع اور گہرے معنی کو پیش نظر رکھنا چاہیے سنت سے مراد صرف مسواک کرنا رف کرنا اور ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھنا نہیں ہے بلکہ سنت کے معنی بہت وسیع اور گہرے ہیں سنت کے معنی میں بہت زیادہ گہرا اور گہرا ہے سنت کے اس وسیع اور گہرے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے اسی بنا پر اگر کوئی بداتی یا گنہگار شخص اللہ کے دین کی مدد اور اسلام دشمنوں کے خلاف ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے تو اسے نہیں روکا جائے گا البتہ ایسے لوگوں کی تربیت و تزکیے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے مثلا مسجد کا امام ایسے بدعتی قسم کے مسلمانوں کو نماز کا صحیح طریقہ سکھلائے یقیناً یہ بات اس سے بہتر ہے کہ گناہ اور اہل بداعت کی الگ مسجد اور الگ امام ہو اور دونوں مسجدوں میں دشمنی اور جھگڑے کا سلسلہ جاری ہو چھٹی بات اہل سنت حق پرستی کے معاملے میں طاقت کا استعمال کرتے ہیں لیکن غلو نہیں کرتے یعنی حد سے نہیں گزرتے اور لوگوں پر نرمی کرتے ہیں مگر چاپلوسی نہیں کرتے گمراہ اور بداطیوں پر سخت تو ہوتے ہیں ظلم و زیادتی نہیں کرتے اچھائی کی دعوت اچھے طریقے سے دیتے ہیں پر برائی سے روکنے کے لیے برا طریقہ نہیں اپناتے ساتویں بات اہل سنت وال عدل و انصاف کا ترازو ہر حالت میں قائم رکھتے ہیں اپنوں کے لیے الگ اور بیگانوں کے لیے الگ جدا جدا پیمانے نہیں رکھتے بلکہ معاملات کو انصاف اور حکمت سے حل کرتے ہیں دو نقصانوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہی ہے تو اس نقصان کو اپناتے ہیں جس میں کم سے کم نقصان ہو دو بڑی برائیاں ہو تو ان میں جو زیادہ بری ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں منزل کے نزدیک ترین راہ پر چلتے ہیں اور دو کاموں میں جو آسان ہو اس کا انتخاب کرتے ہیں ان کے انصاف کے سائے تلے ہر مظلوم پناہ لے سکتا ہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ان کے علم پر ہر طالب حق اعتماد کر سکتا ہے خواہ کسی بھی ملت اور فرقے سے اس کا تعلق ہو اس لیے کہ انصاف ان کے نزدیک قیمتی ترین چیز ہے اللہ جل شانہو نے انصاف ہر شخص پر ہر فرد کے لیے ہر حال میں واجب کیا ہے۔ یہ ایک ایسی قیمتی متا ہے جس کے لیے دین کا اختلاف بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چھ جائے کہ گروہی اور فرق ورانہ اختلافات۔ ارشاد باری تعالی ہے ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے تعل کسی قوم کی دشمنی میں شرعی حدود پامال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اور جو شخص کفار اور ظالموں کے دشمنی کے وجوب اور عدل و انصاف کے وجوب کو اپنے اپنے معیار پر رکھتے ہوئے دونوں واجبات کو برقرار نہ رکھ سکے وہ فقیح نہیں ہے یعنی کفار اور ظالموں کے خلاف دشمنی ایک فرض ہے اور ان کے ساتھ انصاف کرنا بھی اسی طرح کا ایک فرض ہے ان دونوں فرائض میں توازن برقرار نہ رکھنے والا مفتی یا عالم دین نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ صحیح معنوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو سکتا ہے تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ وہی فرمائی تھی وہ امر تب نکم سورت الشع کی آیت نمبر پندرہ یعنی مجھے تمہارے درمیان انصاف کا حکم دیا گیا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی قصیدہ نونیا میں فرماتے ہیں کہ ہمارا قطعی نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تمام انسانی گروہوں میں الہی انصاف قائم کرنے کے لیے تشریف لائے آٹھویں بات اہل سنت کی حکیمانہ دعوت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ امہ مطبوعین چاہے وہ علم کے امام ہو یا تصوف و سلوک کے امام ہو یا دعوت و ارشاد کے امام ہوں امہ مطبوعین کی خوبیوں کا وہ پرچار کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ ان کو جو عزت و احترام نصیب ہوا وہ حق کی پیروی اور حق کی خاطر جہاد کی وجہ سے ہوا ان ائمہ کو جو کامیابیاں ملی وہ دراصل اتباع سنت کی وجہ سے ملی اور یہ بھی واضح رہے کہ اسی طریقے کو اپنے پیروکاروں کو کتاب و سنت کی طرف راغب کرنے کے لیے اختیار کرنا چاہیے تعصب کی چادر اتار پھینک کر دین کی مدد اور نصرت کرنی چاہیے جیسے ان ائمہ کرام رحی اللہ تعالی نے کیا اس طرح ائمہ متبعین کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے اور ان کے پیروکاروں کو حکیمانہ طریقے سے دعوت دی جا سکتی ہے لیکن اگر شروع ہی سے ہنفی سلفی اور ان کے بڑوں کو گالم گلوچ کا نشانہ بنایا جائے تو دعوت ناکام ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے